غزل مرزا محمد رفیع آواز و پیشکش راہیل فاروق غیر کے پاس یہ اپنا ہی گما ہے کہ نہیں جلوا گھر یار میرا ورنہ کہاں ہے کہ نہیں میرے ہر ذرے میں مجھ کو ہی نظر آتا ہے تم بھی ٹک دیکھو تو صاحب نظر کہ نہیں پاس ناموس مجھے عشق کا ہے, ہے بل بل ورنہ یہاں کون سا انداز فغاں ہے کہ نہیں دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں کچھ علاج ان کا بھی آئے شیشہ گراں ہے کہ نہیں جرم ہے اس کی جفا کا کہ وفا کی تکسی کوئی تو بولو میاں منہ میں زبان ہے کہ نہیں پوچھا اک روز میں سودا سے کہ آئے آوارا؟ تیرے رہنے کا مین بھی مکاں ہے کہ نہیں یک ہو کے برا कुछ لگا یہ से بہرا بھی میاں ہے کہ نہیں دیکھا میں کسرے خریدوں کے در اوپر ایک شخص ہلکا جن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں